ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت استاد حامد حسین خان صاحب موجود ہیں بر صغیر ہند و پاک کے مشہور سارنگی نواز استاد حامد حسین خان وہ استاد حامد حسین خان جن کے شاگرد پاکستان ہی میں نہیں بلکہ یورپ میں بھی ان کا نام روشن کر رہے ہیں خان صاحب ہم نے آپ کو زحمت آج اس لیے دی ہے کہ کچھ یادگار محفلیں جو آپ کے ذہن میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں اور ان میں ایسے ایسے مار کے سر ہوئے یا ایسی یادگار ہیں وہلائی نہیں جا سکتی ان کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھے تو ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی خانداب. اس میں آپ ذکر کر رہے تھے نواب رام پور کے یہاں کی ایک محفل کا جی وہ کیا تھا اس کا سنا قصہ یہ تھا کہ صاحب وہ بس ریاستوں کی تو محفلیں یہ معلوم ہوتا تھا جسے بس شہانہ کی یعنی بقول جو سے کہ علم کا پھیلانا اور علم کی ایک چھنا ہوا علم صاف ستھرا پیش کیا جاتا تھا اور وہ لوگ سمجھتے تھے بڑی سرپرست اور فنکار کی ایسی سرپرستی اور عزت آبرو کے وقت جی تو اسی طرح سے یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر یہ ہمیشہ ایک دو دو تین تین مہینے میں ایک دوسرے کے ہاں آئے جایا کرتے تھے سب نوابین اور مہاراجین Yeah. یہ سب اسی طرح سے ایک دفعہ میری کوئی عمر ہوگی نو سال کی میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے yeah. کہ صاحب نواب رامپور کے یہاں مہاراجا پٹیالہ مہاراجا جے پور نواب جناگڑ اور اندور مہاراج اور جناب گوالیئر مہاراج تمام yeah. راجین وہاں تھے شیو لاتے تھے تو بڑا اہتمام کیا جاتا تھا خاص طور ان دنوں میں yeah. کہ شہر میں کوئی ایسی چیز نہ نظر آئی دے کسی کو کہ جو ہماری تہذیب کے خلاف ہو یا جی بڑا اہتمام اور سجاوٹ اور ہو جی چنانچہ اسی طریقے سے موسیقی کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا وہاں ہر باب نشاعت میں کم سے کم ڈیڑھ سو دو سو تھے جی نوکر اور کم سے کم کوئی سو ڈیڑھ سو طوائفیں گانے والی اور طوائفیں ان کو کہا جاتا تھا جو باقاعدگی سے علم موسیقی کی تعلیم لیا کرتی تھی استادان فن سے جی اور و کی سکانے پہ ملازم, ملازم ہوتے اور صاحب یہ اس کا, اس کا ہونا یہ ضروری تھا کہ باقاعدگی سے اردو پڑھے فارسی پڑھے اور کبھی کبھی تھوڑی سی انگریزی بھی جی صاحب تو یہ تمیز اور تہذیب والیاں طبائفیں کہلاتی تھیں جو باقاعدگی سے ہر علم انہیں پورا پہنچتا تھا تو اب جناب ایک دن کا قصہ ہے کہ اسی طریقے سے تمام راجین اور نوابین نواب کے پور لائے مطلب تھے اور میں نے دیکھا کہ خاصا چنا گیا بہت لمبی میز پر خاص چنا گیا خاصے کو سمجھتے ہیں تو خاصا کے دل... یعنی میز پر دسترخوان چنا گیا اور اس میں کھانے ل... ہم قسم کے لازمات اور بہت عمدگی سے جو ایک مسلمانوں کی شاید شای نشان ہوتا ہونا چاہیے کھانا جی وہ چنا گیا اور تمام نوابین اور راجین بیٹھے ہوئے جی اور انہوں نے ایک سچے مخمل کا سچے کار سے لیس چوکھا پہنا ہوا اور ایک دوپلیہ ٹوپی کہا کہلائی جاتی تھی جو بالکل اس زمانے میں پٹھے ہوا کرتے تھے اور باقاعدگی سے یہ نہیں کہ جیسے آج کل لوگوں نے وہ روکھے بال کر رکھے ہیں اور بڑھا رکھے ہیں ایک باقاعدگی سے یہاں تک گردن پہ پٹھے ہوا کرتے تھے اور اس میں اچھی طرح سے کنگھی ہوئی اور تیل وغیرہ سے چشمہ اور ایک دوپلیا ٹوپی کہلاتی تھی جو آڑی مانگ کڑی ہوئی ہوتی تھی صرف اس کو ڈھکا کرتی تھی ایک باریک سی ٹوپی اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہوگی یعنی موسیقار کے سجنے کی اور سجاوٹ اور وہ دوبلیا ٹوپی کارچوبی سے یعنی کارچوبی کام ہوا کرتا تھا اس میں امداد خان صاحب چوگا پہنے ہوئے اور جناب گلے میں سرود لٹکائے ہوئے جس طرح وہ اس طرح سرود لٹکائے ہوئے جیسے آج کل کے لڑکے وہ گٹار نہیں لٹکا لیتے اس طرح سے اور وہ خاصے کے چاروں طرف جناب گم گوم کے وہ راگ بجا رہے ہیں تو میں نے دیکھا تلک کا بہت عمدگی سے بجا رہا بجا رہے تھے خاصا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ باقی کوئی یہ کوئی پرستان سے کوئی شخص آ گیا ہے اور یہاں ٹہل ٹہل کے اپنے سریلی نب میں بخیر رہے مزہ آیا میں اور یہ اور بار بار کبھی کبھی نواب احمد علی خاں کی آواز آ جاتی تھی واہ واہ کیا کہنے امداد خان سبحان اللہ کیا رکھب لگائی ہے یا کیا گندا کیا مدھم پہ ٹھہرے ہو واہ یعنی واہ آپ اس زمانے کے, باران کے سمجھ دیکھیے اس رنگ کبھی پٹیال مہاراج کی آواز واہ استاد کیا پنچم پہ ٹھہرے ہوا واہ, واہ, واہ, واہ کیا بات ہے اس کے بعد جب وہ کوئی کھانے کے دوران تھوڑی سی دیر آدھا بجا چکے جی تو جی کے بعد پھر انہوں نے فرمائش کی کہ راگ ہمیر بجاؤ احمد ہم. علی خان صاحب نے فرمایا مہاراجا سے کے مہاراجا گوالیاں مہاراجا اب آپ کو معلوم ہے مہاراج کہ یہ راگ کس کا ہے کہ نہیں حضور یہ تو بہت پرانا راگ ہے کہ نہیں نہیں, نہیں پرانا راگ آپ کے گرنتوں میں جو ہے وہ تو ہے ہی یہ مگر یہ آپ کے گرنتوں کا راگ نہیں ہے یہ حضرت امیر خسرو کا بنایا ہوا راگ ہے ہاں باقی دیکھیے یہ بالکل پوروانگ بجتا ہے یعنی اوپر کے سروں میں بجتا ہے ہاں امداد خان وہ شروع جو کر دیے کہ وہ بہت نابجائے اور طرح طرح سے دادے ملی اور جناب انہوں نے جس خود ختم کیا اس وقت ختم کیا کہ جس وقت خاصا ختم ہوا سب کھڑے ہو گئے اور سب راجا مہاراجا نے بڑی تعریفیں کی سنا تو یہ ہوا یہ ہوا کرتا تھا کہ جس وقت یہ لوگ جاتے تھے تو بڑے انعام و اکرام موسیقار کو دے جاتے تھے کم سے کم دس ہزار بیس ہزار اس کے ہو جاتے تھے وہ تو یہ صاحب یہ, یہ محفل تھی یہ محفل کیا کہنا چاہیے یہ تو ایک یادگار چیز محفل اچھا اسی محفل کا کر رہے تھے کہ اسی محفل میں ہاں हाँ والی ہاں تھمری گائی تھی تو اسی محفل میں جب محفل خانے میں تشریف لائے سب راجا مہاراجا تو گوہر جان تشریف لائی ہوئی تھی کلکتے والی آپ کے اندر ہاں نیچے بیٹھ کے لیکن نیچے یہ ہوتا تھا کہ سفید چاندنی پر یہ فرش فرش ہوتا تھا چاندنی کا اور اس میں مسندیں بچھا کرتی تھی مسند کہتے ہیں مخمل کا ایک قالین ہوا کرتا تھا جس سے سچے کارچوبی کا وہ زری ٹکی, ٹکی ہوئی اور جی گاؤں ٹکی میں بھی زری ہوئی تو ہر مہاراج کے لیے ایک ایک الگ الگ علیحدہ ہوتی تھی چار جی طرف تو یہ معلوم بڑے خوبصورت قسم کا بھی کہیں ہرا کہیں پیلا کہیں بسنتی کہیں گلابی یہ وغیرہ ہوتا تھا تو غرض یہ کہ اچھا اس زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ گانے والی کھڑی ہو کے گاتی تھی اچھا اور کھڑے ہو کے گاتی تھیں اور کھڑے ہو کے بہت ہی مدد بس یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پرستان میں کوئی پری کھڑی ہوئی گاری ہے اور ان سے اس زمانے کی سجاوٹ اور گوہر جان ویسے بھی بڑی خوبصورت تھی اور بہت پڑھی لکھی بھی تھی فارسی علیحدہ پڑھی لکھی تھی انگریزی بھی پڑی ہوئی تھی اور اردو کے کیا کہنے ہیں ان کے وہ اپنی فارسی جس وقت گاتی تھیں تو اس جیسے مثلاً سامعین انگریز بھی ہوا کرتے تھے وہ بھی آتے تھے وہ تو برسر اقتدار تھے اب جناب تو پھر انگریزی میں بیان کر کے پھر اس کو گاتی تھی اور نہایت خوش اسلوبی سے سر میں اور بڑی اچھی طرح سے ادائیگی ہوئی اچھا ان کی سجاوٹ یہ تھی کہ جناب جو آڑا پجامہ پہنے ہوئے ہیں جیسے مغلئی ڈریس اور جناب ایک کار بھی سے ٹکا ہوا اور پیشوا لشکا گوٹا کرتا کرتا پشواس ناچ کے وقت ہوا کرتی تھی وہ گوٹا ٹکا ہوا اور ایک یہاں دم... پر ایک چھوٹی سی جیکٹ جو پہنتی تھی اس میں میں ستارے کا کام کیا ہوا اور جناب چوٹی نہایت قرینے سے گندی ہوئی اس میں مباف زرف کا پڑا ہوا اور جناب آڑی مانگ کڑی ہوئی اور مانگ پر جھومر اور جناب کرن کرم پھول جھوم کے اور ہاتھوں میں ہیرے اور کی انگوٹھیاں اور آرسی ہوا کرتی تھی جو انگوٹھے میں پہنا کرتے تھے اس میں بیچ میں لگا ہوا چاروں طرف ہیرے ٹکے ہوئے تو گوہر جان تو ایک ایک چیز آلہدر درجی کی پہنتی وہ چاروں طرف ہیرے ٹکے ہوئے اور بیچ میں ایک شیشہ تاکہ وہ اپنے لبوں کی سجاوٹ وہ دھڑی جمع کرتی تھی اس زمانے میں لپسٹک وغیرہ کچھ نہیں تھی ایک پان کی دھڑی ہوا کرتی تھی جو ہوٹوں کے اوپر وہ جمتی تھی جماتی کبھی کبھی اگر کوئی بے ترتیبی ہوئی تو انہوں نے چپکے سے آر سی میں دیکھ لیا تمیز کے ساتھ دیکھیے تو صاحب اچھا اس زمانے میں سارنگی جو تھی سارنگی ان لوگوں کے ساتھ جب بچتی تھی تو کھڑے ہو کے یہ بھی کھڑے ہوتے تھے دو سرگی ہوا کرتی تھی باندھ کے کمر میں باندھ کے اور پھر لیتے تھے اور ایک ادھر اور ایک ادھر اور پیچھے تبلا رہتا تھا وہ بھی کمر میں باندھتے تھے کھڑے ہو کے بجاتے تھے اور نہایت آسانی سے بجاتے تھے اب جناب انہوں نے جو شروع کیا تو سام کو بہت ہی وہ لطف آیا اور انہوں نے ایک ٹمری شروع کی اس میں مشر کمباچ کی ہے اور اس میں جھنجوٹی بھی ہے جی جی. اری اری ندیا بڑی پیاری بولے بول اری اے نندیا پان کھا مکھ لال بھائی پان کھائو یعنی پان کھانے سے میرا منہ لال ہویا اور جو میں اس کی پیک کر رہی ہوں سنا? تو رنگ چوہے جیسے ب... رنگ چوہے جیسے کیسر کا हुم. کیسر کہتے ہیں جعفران کو نہیں, رنگ کو हुم. کیسر معلوم دے? دے میرے منہ کو دیکھ بس انہوں جو گائی ہے تو بس راجو نے واہ واہ کہیں سے سبحان اللہ کہیں سے دھنے وعد کہیں سے یہ کہیں گاہ گوھر جان آپ کا تو جواب ہی نہیں ہے یہ نہایت جھگ جھگ کے تین تین سلام سرکار کو کیا کرتی تھی جیسے جھک جھگ کے سر بھی جھکایا اور نیچے سے یعنی کم سے کم اپنے گھٹنوں تک ہاتھ لے جا کے پھر ماتھے تک لاتی تھی ہاتھ کے عادہ اور چاروں طرف سے واہ واہ واہ اس کے بعد انہوں نے ایک فارسی کے غ حافظ شیرازی کی شروع کی وہ مجھے اس وقتی آدھ نہیں آ رہی بہت امدہ اس پہ بڑی داد ملی اور پھر ایک غزل وہ گاتین تھیں یہ جنہیں کس کی ایک غزل ہے کہ آمادہ بختل من کچھ اور ہے بھول رہے ہیں ان سوقت بہت امدہ کی اس گاتین تھیں یعنی یہ کہ تو اس بات پہ تو حامد علی خان نے کہا دیا کہ بھائی تم آمادہ کیا ہوتی تم نے تو ہمیں قتل کر ڈالا سنا کے سبشلہ غلط یہ کہ بڑی داد ملی اچھا صاحب جب محفل برخاست ہوئی اس دن صرف گوہر جان کا ہی گانا رہا محفل برخاست ہوئی हुँ. تو صاحب نواب حامد علی خان نے عریضہ پیش کر دیا گوہر جان کو جیسا کہ ماشاء اللہ ہمارے نوابین اور مہاراجا کی پہلے عادت تھی کہ جہاں کوئی گلاب کا پھول اچھا کھلتا دیکھا تو بس یہی چاہا کہ اپنے کوٹ میں لگا لیں پنجونا چھوڑنے کہا کہ بھائی گوہر جان آپ کا گانا سن کے تو بس ہم بہت ہی بےتاب ہو گئے ہیں اور یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہی ہمارے شہر میں رہیں اور شہر میں کیا محل میں رہیں آپ کے لیے ہم اپنا دیدہ و دل فرشراہ کر دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور آپ یہیں رہیں اور میں اگر کیا ہی خوب ہو کہ میں آپ سے شادی کی درخواست کروں اس بات تو گوہر جان بہت دل ملائی ہے میں ایک آرٹسٹ ہوں شادی نہیں کر سکتی آپ سے بھی بڑے بڑے لوگ مجھے ملے مگر میں نے کبھی شادی کا ارادہ نہیں کیا میں میرے فن سے شادی ہوئی ہو رہی نہیں اب اس زمانے میں حامد علی خان کا بڑا دور دورہ تھا انہوں نے کیا زبردستی تھی کہ نہیں صاحب اگر آپ ایسا نہیں کریں گی تو ہم زبردستی کر لیں گے تو گور جان سمجھ گئی چلاکی سے ہم نے کہا رہے میں تو آپ کا دل دیکھ رہی تھی کہ دیکھوں یہ کتنے پانی میں ہیں میں تو خود چاہتی تھی کہ آپ اپنے منہ سے کہیں مجھ سے شادی کے لیے لیکن آپ دو جان سے شادی کریں گے اور کسی سے کسی ایسی ویسی سے نہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ کچھ بڑا کچھ اچھا خاصا احتمام ہو دھوم دھڑکا ہو کچھ نوبت نقارے بجے اور تاریخ ٹھہر فی... جائے नहीं. شادی کی تو میں تیار ہوں کہ وہ محمد علی خاں بہت خوش ہوئے नहीं. بہت خوش ہوئے صاحب تو کیا ہوا کہ ہم بہت خوش خبر دے دی اور یہ دے دی اچھا ان کے ساتھ جو سات تھے تو ایک تبلے والے بڑے بزرگ آدمی تھے اچھا ان کی اس قدر شورت تھی کہ یورپین میں بھی بہت یہ مشہور تھے اور یہاں تک کہ ویسرائے بڑی عزت کرتے تھے اس زمانے کے ویسرائے گورنر جو تھے جاننے والے اور یہ ان کی محفلوں میں بھی جو گاتی تھیں تو گاتی تھی فارسی اور بیان کرتی تھی انگریزی میں ہر شعر کو گانے کے بعد یہ اس خوشلوبی سے اور بعض اوقات وہ انگریزی گانے میں بھی اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ اس زمانے میں انگریز شاعر بھی تھے اردو کے بھی تھے جی, کالج میں تھے کلکتے او... میں جی, دی ہم دی ہم کل تو یہ ان, کے ان میں سے کسی کو یہ اپنی غزل اور اس کے معنی باقاعدہ لکھ کے دے دیتے تھے کہ صاحب یہ ہوئے یہ ہوئے تو کسی پوئٹ کو تو وہ باقاعدہ ایک پوئٹری کر کے لکھ کے دیتے تھے جس کو یہ بڑی خوشلوبی سے گا کر ادا کرتی تھیں وہ لوگ بہت بہت متاثر تھے جی بس چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ ایک اریزا ویسرائک نے نام لکھا کہ مجھے حامد علی خان شادی کے لیے روک رہا ہے اور دیکھو یہ یوں ہے اور یوں ہے میں لڑنا نہیں چاہتی اور, یہ اور یوں مجھے روکتا نو صاحب تیسرے دن چپکے سے بھیجوا دیا یہ چپکے سے بھیجوا دیا نے کے ہاتھ با جناب وہاں جو پہنچا ویس جناب تیسرے دن اب ویس کا آنا صاحب اس زمانے میں جبکہ ایک گورے اردلی سے ہم لوگ اس قدر ڈرا کرتے تھے کہ جس کا نہیں اور تار نہ کہ ویس رائے اور بے اطلاع کے انہوں نے گیا کہ میں آ رہا ہوں انہوں نے تار کیا کہ میں آ رہا ہوں تو ہمیں دلی خاں بڑے چٹپٹ آئے گی کیا بات ہے بڑے سمجھے گا کچھ سمجھ میں نہیں آیا کچھ ہماری ریاست میں غلطی ہو گئی ہے کیا ہو گئی ہے بہترا بس چنانچی بڑے گھبرائے فوراً جناب تیسرے دن دلی سے تو آنا ہی تھا اسپیشل بڑے اعتماد اور جناب یہاں سے ان کے جو کوٹھی خاص باغ اور قلعہ تھا کم سے کم اسٹیشن سے لے کے اور وہاں تک کا فاصلہ ہوا کچھ چار پانچ میل کا تو اس زمانے میں ایسا کرتے پوری فوج لگ جایا تھی وہاں تک اور گھڑ سوار علیدہ ہیں اور یہ علی تو دیکھنے کا اہتمام ہوا کرتا بڑے اہتمام کے ساتھ وہ سجا کرتا تھے hmm. راستے اور جناب باقاعدہ لال بجری اس پہ تازہ تازہ بچنی چاہیے اور گلدستے اور گلدان اور پیڑ اور بونٹ یہ سب کچھ لگا دیتے تھے وہ hmm. چنانچے hmm. hmm. جو آئے انہوں نے آتے ہی پوچھا کہ گور جان تو بڑے سٹ پٹا ہے جان یہ کہاں تو تشریف لائی بڑی حامد علی خان کی طرف کو دیکھ کے مل گیا حامد علی خان یہ گوہر جان ہے بڑھ بڑھ کے ویس رائے کھڑا ہو گیا اب یعنی ایک اس زمانے کی طوائف کے لیے عظیم کے ہو گیا تو یا تھے سارے کڑے ہوئے ہاتھ ملا ہے اور بہت مزاج پر سیکھی آپ کی آپ ابھی میرے ساتھ چلیں گی آپ کے ساتھ لو زاوی صاحب آپ یہ تو کھا کے کچھ کھانا وانا کھایا ہوگا یا کچھ کُوا ہوگا واپس جناب دلّی اپنے ساتھ لے یہ واقعہ ایک حسین مارکا ہے جی ہاں جی ہاں کمال کا ایک محفل اور بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی جس میں دلّی کی محفل تھی یہ بابا نصیر خا ن خان صاحب بابا نصیر خان صاحب ایک بہت پائیدار موسیقار تھے اور خان صاحب تانرس خان صاحب کے ماشاء اللہ اور بہت عمدہ آتے تھے میں نے خوب اچھی طرح دیکھا بھی ہے اور اللہ کے فضل سے ان کے ساتھ بجانے کا بھی شرف حاصل ہے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں اب میں تو بہت چھوٹا تھا میرے والد صاحب اور وہ اور دو چار آدمی ہم یہ جمعہ کا دن تھا نماز پڑھنے جا مسجد گئے اور وہاں سے جناب نماز پڑھ کے جو لوٹے تو گرمی بے انتہا اور دلی کی گرمی हبس. دلّی اور لاہور کی ایسا حبس کے ایسا نہیں اور بارش کا زمانہ شروع ہو چکا تھا مگر کہیں بادل دور دور کا پتا نہیں گھٹن गुटा. گھٹن ایک دن. اب جناب تو پیلو جو راگ ہے تو یہ بھی ملہار ہے جس میں بھی ملار کی ملاریا تاثر ہے ہاں تو صاحب ادھر سے جو آئے تو ایک آ, آ, گانے والی کے اٹھے پہ چڑھ گیا وہاں جاؤ ان دیکھا بابا نذیر خان آئے ہیں اور یہ لوگ آئے کہ, فرش ہو گئی کہ یہ لائیے اور وہ ہے ہمیں تو ابھی تک آ گیا تم نے نہیں سنا مگر تھے بڑے بے عزر آدمی اچھا. صاحب سے سرنگی کھل گئی تبلے کھل گئے تمبورے آ گئے اب جناب خان صاحب نے پیلو ملہار میں گایا کہ اب سد مورے رام جاتا جات میں بھولی بھولیا اب مورے رام گہری ہے ندیا ناؤ پرانی گہری ہے ندیا ناؤ پرانی نہ نا موری گاٹھ میں دام اب سد مورے رام, رام آئی پیلوز کو اس طریقے سے یعنی چار گھنٹے ایک چیز آدمی پانچ منٹ میں اگتا جاتا ہے سن کے جا. مگر چار گھنٹے وہ گاتے رہے لو صاحب وہ آنکھوں سے اور وہ سامعین جو بیٹھے تھے وہ بھی رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ واہ واہ واہ واہ ایسا سر اربھر تھا اور صاحب جو آندھی آئی ہے اور میں آیا ہے نا تو دیا کہ جس وقت چار گھنٹے کے بعد ختم ہوا جا. تو ہم لوگ کوئی رانو رانو پانی میں گھر گئے تھے वा. یہ مارک تلا رہا اور کیا عمدہ گائے ہیں موب یہ تو ہو گئی وہ دلّی کی محفل جس میں آپ نے گانے کے تاثر سے پانی برسا دیا اچھا ایک مقابلہ بمبئی میں بھی تو آپ بتا رہے تھے استاد آشق علی خان کا استاد علی خان کا ہو گیا یہاں سے نہیں یہ ہے سن میرے خیال سے کوئی چالیس کی بات چالیس کی بات ہے چالیس کو کتنے ہو گئے ہوں گے کوئی اڑتیستاس چال دو ہم دو ہماری <laughs> کچھ کچھ میری مچھے بھیگ رہی تھی جا. اس وقت اب جناب کیا ہوا یہ جو گئے تو ہے تو آپس میں یہ کی؟ جیسے مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم علیدہ ہیں یہ علیدہ ہیں وہ لہدا ہے آشق علی خاں صاحب بڑے پائے کے گویے تھے اور بڑے پختہ فنکار جی ان کی آواز موٹی تھی لیکن ریاض کر کر کے کر کر کے اسے ایسا کر لیا تھا کہ اسی میں وہ تاثر سارے موجود تھے کہ جس میں رزم بزم سبھی تھے جی جی اور لکار بلا کے تھے اور پختگی میں نے آج تک کسی گویے میں سر میں نلے میں اتنی پختگی نہیں دیکھی جیسے ان میں تھی ایمان کی بات ہے اللہ انہیں جنت نصیب کرے واہ واہ بناب ایک محفل جو ہوئی تمہاں پر اسے کہتے تھے دنگل اچھا. جہاں پر کم سے کم کم سے ہزار آدمی کھٹا ہوا اور یہ انتظار کر رہے دلی خاں کہ یہ بھی خوب یہ ان سے ذرا کم عمر تھے لیکن انہیں بھی اپنے گانے کا گانے پر کافی ناز اور بہت اچھا گاتے تھے جی. اور بڑی یہ بھی یہ بڑے دمخم کے ساتھ گاتے ہیں اور راگ کو بھی بہت اچھا برتتے ہیں بجنا ان, ان کو آنے میں دیر ہوئی انہوں نے کہا کہ میاں آتے رہیں گے چلو شروع کرو یہ ہمارے ساتھ ہی شروع ہو جائیں گے استاد بہت گاتے ہیں پنجاب میں دھمبار لگی ہوئی اور صاف سارنگ شروع لو صاحب ابھی انہوں نے استائی کئی تھی کے سامنے سے آشق علی خان صاحب آ گئے سنا جی آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے آئیے تو انہوں نے دور سے انہوں نے آواز دی کہ ٹھیک مت روکنا لگے رہے لگا رہے جناب انہوں نے رہنا کھولتے کھولتے جو ایک دھمار میں تیا مارا ہے تو پورا دنگل سولہ پھر آن کے صاحب ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں تو اب تو صاحب ولمپت تو کیا ارے بھائی رات کا ہوتی ویلپت لو صاحب یہ معلوم دیا کہ جیسے دو آدمیوں میں لکڑیاں چل رہی ہیں اللہ ختم یہ تان بولے تو وہ تان بولے وہ تان بولے تو وہ تان بولے گھنٹے ایک ہی راگ ایسا رہا ایسا رہا کہتا ہوں کہ یادگار دونوں بےچاروں کو پسینا پسینا کر دیا مگر یہ بھی سام اور ایک سے ایک نہ تھکے اجا تبلی پہ تو استاد فیاض خان تھا سارنگی والے کون تھا صاحب ایک کلکتے کی محفل بھی بڑی یادگار ہے وہ ذرا سنا دیجئے استاد فیاض خان والی استاد فیاض جب نام آتا ہے تین روز کی ہوا کرتی جی ابھی بھی ہوتی ہیں جی اچھا اس زمانے میں بڑے بڑے جو کہ بزرگ گوئیے جو اللہ کو پیارے ہو گئے وہ سارے زندہ تھے اور سارے اور اہتمام کے ساتھ وہ اس کو کانفرنس کو منعقد کیا کرتے تھے اور دور دور سے اچھے فنکار پکے فنکار ان کو بلا تھی. تھی. تھی. تو بلاسین سنگیت سمیلن وہ ہے جی تانسین جی. سنگیت سمیلن جی جی جی. تو انہوں نے یہ اہتمام کیا سن انیس سو چوالیس میں جب میری کلکتہ بدلی ہوئی تھی اور پھر بمبئی بدلی ہوئی تو یہ اس روز انہوں نے کانفرنس, کانفرنس والوں نے روک لیا مجھے کہ آپ یہ اس میں شرکت کر کے جائیں بمبئی واپس میں نے کہا کہ صاحب اچھی بات ہے اور مجھے پیسے بھی انہوں نے اچھے میں نے کہا چلو بھئی لے لو اچھا تھا اچھا اب کیا ہوا کہ فیاض خان صاحب اللہ بخش کہ تین لوٹ سے کانفرنس ہو رہی ہے اور کانفرنس کا آخری دن کیا ہے اتوار اتوار ہے نا اچھا تو کیا ہوا کہ رات کو جیسے مثلا جمعہ کو شروع ہوئی جمعہ رات کو شروع ہوئی جمعہ رات کو رات کو ساڑھے آڑ سے صبح چار وجہ ت جی. جمعہ کو ساڑھے آٹھ بجے سے صبح چار بجے تک جی. اب آیا ہفتہ جی. جی. ہفتے کی شام کو آٹھ بجے سے اور صبح تک یہ ختم ہونی چاہیے جی. جی. یہ ختم ہو کے یہ ختم نہیں ہوگی ہفتے کو اچھا یہ صبح کو چار بجے ختم ہو کے پھر صبح کو آٹھ بجے پھر شروع, ہوگی. یعنی پھر شروع ہو جاتی ہے اور پھر دن بھر رہ کے پھر رات بھر رہے پیر کی صبح کو ختم ہوگی جی جناب اللہ بخشے وہ بھی بے چارا مر کہ ان کا نات اچھا میں آپ سے یہ ارض ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حنود ماشاء اللہ بہت اچھا کرتے ہیں بڑا اچھے بڑے نام چین بڑے نام کھمائے مگر میرے علم میں اللہ کے فضل سے دو سو برس کی یا چار سو برس تک کی بات ہے جو میرے بزرگوں نے مجھے بتائی ہے ابھی تک میں نے کسی اور میں مہاراشٹر میں خوب رہا ہوں یعنی بمبئی بڑود میں اور جناب کلکتے میں سب اور جتنے بھی نامور فنکار اہل حنود ہیں ان کو سب کو سنا گنا ہے اور سوبت رہی ہے اور ان کے گھروں تک میں جا کے دیکھا ہے میں نے سمجھا تھا مگر کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے فلاں پنڈت سے حاصل کیا ہے یہ فلاں یا بیجو باورے سے لائے ہیں ہم یا نائک گوپال سے لائے ہیں جس کے گھر میں دیکھو صاحب رحمت خان کی تصویر ہے خاص عبد ال کریم خان صاحب خان صاحب کی تصویر ہے کہ کون ہمارے جو تھے وہ ان کے شاگرد تھے سمجھے گا کہ ہمارے جو پردادا استاد تھے وہ ان کے شاگرد تھے تو اچھا جناب تو کیا ہوا کہ فیاض خان صاحب اب فیاض خان صاحب کا ہفتے کے روز نمبر آیا اس نمبر آیا. پرانے استاد آنا. بڑے استاد باد میں اب جناب ہفتے کے ٹرن میں کیا ہوا کہ ان نے کہا دیا پھر ایک بڑھا دیا کہ صاحب دیکھیے یہ دن بھر چلے گی آپ کا اتوار کی شب کو پروگرام کہا کوئی بات نہیں روز آئے हुँ. اور چار پانچ گھنٹے بیٹھیں سامنے دوئیے کے اور کب اس محفل میں پانچ ہزار آدمی تھا یعنی اتنا بڑا پنڈال بنایا تھا کہ پانچ ہزار آدمی اور کلکتے کے دونوں فٹ پاتوں پہ سڑکوں کی فٹ پاتوں پہ ایک ایک میل تک لوگ بچھائے بیٹھے رہتے تھے. वा, वा, اور چائے کی کیتلی رکھی ہوئی ہے اور وہ چولہا اس کا وہ پیتل والا وہ ہوا والا وہ تاکہ چائے بنا کے پیے وہ کھانے کو بچوں کو بعض اوقات تو وہ لوگ بچوں کو بھی اپنے وہیں لیے بیٹھے رہتے ہیں سامنے کی فٹ پات پہ ادھر اور ان کو لازم ہے کہ دو دو لاؤڈ اسپیکر ادھر بھی اور ادھر بھی لگائے وہ لگائیں تاکہ وہ سنیں دیکھ تو نہیں سن ہاں لے. سن اور وہ سنا کرتے ہیں تو یہ اہتمام ہوا کرتا ہے تو اب جناب کیا قصہ ہوا کہ صاحب خیر وہ فلاں گائے فلاں گائے فلاں گائے اس کے بعد امکانات اتوار کو رات کو بیٹھا دس بجے جی دس بجے رات کو بیٹھے صاحب جو گایا ہے صاحب بہت عمدہ گایا بہت عمدہ خاصا اللہ بخش سامنے بیٹھے اور کی طرف کو دیکھ دیکھ کے ہاں, صاحب, یہ میں گارا ہوں, اچھا. ہاں بھائی ہاں بھائی, ہاں بھائی. اور یہ اپنی مونچو پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ان کی خاص عادت تھی اب جناب خاص یہ تلق کا مود گا رہا ہوں میں ہاں بھائی ہاں بہت اچھا گا رہا پنڈت جی بھی نہیں کہ وہ بھی تو چرکے لگا رہے اس کے بعد جب جس وقت وہ دس بجے شروع کیا تھا نا تو دو بجے ختم کر کے خاں صاحب میں بھی اور آپ کو ایک راگ اور سناؤں گا اگر آپ اجازت دے دیں کہ ہاں بھائی بالکل یعنی چار گھنٹے گا چکا ہے صاحب ہاں پھر آدھے گھنٹے کا ذرا وقفہ پبلک بھی ذرا سی کچھ اللہ صاحب چار بجے پھر شروع ہوا हुँ. چار بجے پھر شروع ہوا تو چھ بجے ختم کیا اچھا اب جناب ان کا نمبر آیا میں گھبرایا میں سرنگی بجا رہا تھا ان کے ساتھ میں گھبرایا میں نے کہا یا اللہ تو اتنا رکھنا پھر اسٹیج پہ جو آیا میں نے کہا صاحب چھ بج رہے ہیں ارے بوٹے بولے تھم ذرا وہ تو ملا لے رام کلی رام کلی تو ملا لے اب جو میں نے رام کلی ملائی اب جناب جو بڑے میاں شروع ہوئے ہیں شاپ یہ اندازہ لگا ہے کہ کتنی تھکن ہو گئی ہوگی پبلک کو بیٹھے ہوئے ہفتے کی رات سے بیٹھے میں پورا دن اور پوری رات یہ گزر گئی اتوار کا دن وہ پیر کا دن آ گیا ہے مجناب جو بیٹھے ہیں اور جو شروع کیا ہے اور ایک دم سے جو جوڑ علاپہ ہے تو یہ معلوم دیا ایک ہوا ایسی آئی کہ سارو کی لہر آ گئی کہ جسے ہی تازگی پھیل گئی आहा. اور بالکل اتھل کے یوں بیٹھ گئی اور در اس جگہ بڑھا آٹھ گھنٹے گا ہے आहा. صاحب اب جناب جو گانا ختم کیا ہے نا تو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا اور نوٹ یوں نثار کر رہے کوئی پھول پھینک رہا کوئی یہ کر رہا اور اسی طرح سے جو بنگال کے اہل حمود ہیں ان کی موتبر لڑکیاں گانا سیکھنے والی اور گانے کو جاننے والی اپنے بال بچھا دیے کہ اس پہ سے گزرے بال بچا اس پہ گزرے جناب وہ محفل ایسی یادگار رہی میں کیا بتاؤں اچھا شکریہ آپ کا بہت بہت اچھا جی شکریہ خدا حافظ خدا حافظ